اور اگر ظلموہے کے لیے ہوتا جو کچھ ازمے میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا تو یہ سب چڑائی چڑھانی میں دیتے روز نقامت کے بڑے عذاب سے اور انہین اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی